صلی الحمیم الحمد اللہ علیہ وعلى وسلم علیہٰ علیہ و صحبی اجمعین اور منطب الحسن اما بعد آج کے کی درس کے لیے جن آیات کا میں انتخاب کیا ہے وہ ہیں سور تحریم کی آخری تین آیات آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ اللہ تعالی فرماتا ہے دور كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين كي جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے اور ان سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما عمرانہ کلیمات و کتبی ہی وینت میں کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ادا شعار لوگوں میں شامل تھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ تحریم کی آیتیں ہیں اور سورہ تحریم کی ابتدا ایک واقعی کی جانب اشارے سے ہوتی ہے جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی سے متعلق ہے اور دراصل تمام پوری امت ہی کے لیے ایک رہنمائی ہے اس میں آئلی زندگی کے سلسلے میں تو اس میں دو امہات المومنین میں سے دو کا واقعہ ہے وہ اور تفاصیل میں اس کے تفاصیل میں اس کے سلسلے میں جو ہے کئی ایک واقعات آتے ہیں اس ضمن میں جن کے سلسلے میں وہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی چیز جو اللہ کی شریعت میں حلال تھی اسے حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو حرام کر لیا تھا یعنی اس کو نہ کھا خ... نہ استعمال کرنے کی یا نہ کھانے کی اگر وہ کھانے پینے کی چیز تھی جیسا کہ شہد کے بارے میں آتا ہے یا اگر اگر وہ کسی اور چیز کے سلسلے میں تھی تو استعمال کرنے کی تو مطلب جو بھی ہے اللہ کے نبی وسلم نے اس کو نہ استعمال کرنے کی قسم کھالی تھی تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کا مقام ایک نبی کا مقام ہے اور ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کوئی قسم کھائیں ہمارے لیے تو بھئی اگر ہم کسی چیز کو نہ کھانے کی قسم کھا بھی لیں حلال چیز کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن ایک نبی اگر اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ ایک شریعت بن جانے والی ہے اور لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں گے لہذا ایک نبی کہ شا شان یہ کام نہیں تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی یہ یہ ابتدا جو ہے یہ آغاز جو ہے یہ ایک یعنی مطلب ایک موضوع سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے کہ محبت کے اندر مطلب کسی کی محبت میں اس ایک حد سے زیادہ تجاوز نہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی حدود سے وہ چیز ٹکرانے لگے تو آ, یہ ایک طرح سے اس صورت کا مرکزی مضمون بن جاتا ہے کہ محبت کے اندر اعتدال ہو اور اس وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہو اس کے تابع ہو اور آ, اس کے اندر اللہ کی حدود سے تجاوز نہ ہو تو آ, محبت یا نفرت کے جو جذبات ہیں ان کو شریعت ایک ڈسپلن دیتی ہے اور ان کو ایک توازن دیتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے حدود سے تجاوز آدمی نہ کرے اور اسی ضمن میں پھر آگے اور کئی چیزیں ہیں ایک مطلب یہ جو احکامات ہیں وہ ایک طرح سے بطور خاص آئلی زندگی سے متعلق ایک قاعدہ بن جاتے ہیں کچھ قواعد اور زوابط کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور کچھ رہنمائیاں عاللی زندگی کے ضمن میں ہمارے سامنے لاتے ہیں اور عمومی زندگی میں بھی وہ اپلائی ہوتے ہیں وہ قواعد آ, چنانچہ آ, اس کے اندر آگے فرمایا گیا کو انف سکوم و اہلی کم بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی زندگی سے متعلق جو ہے یہ وہ ہے یہ احکامات ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اس کے اندر کئی پہلو ہیں کہ یعنی جو کہ جو کئی قواعد اس, اس سے ہم نکال سکتے ہیں اس سے ہم بات کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت کے اندر آدمی جو ہے کبھی کبھی آ, وقتی اور ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کر آخرت کو بھول بیٹھتا ہے تو یہ توجہ دلائی گئی کہ اصل چیز آخرت ہے تو اپنے لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ بہت بڑا جو دور اندیش ہے جو اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے لیکن اصل میں دور اندیش وہ ہے جو اپنے بچوں کے مرنے کے بعد کی سوچتا ہے کہ ان ہم میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا تو یہ چیز جو ہے اصل دور اندیشی ہے جس کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ محبت کے کو اس حد تک غالب نہ آنے دو کہ جو ہے وہ خود تمہاری اولاد کے لیے تمہارے اہل و عیال کے لیے کہ ان کی ان کی آخبت کے لیے نقصان دہ بن جائے تو اس کو ایک توازن میں رہنا چاہیے اور آ, مطلب اپنے آ, اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو آ, کی تربیت آ, پر اس میں ابھارا گیا ہے اور اس <clears> کے <throat> بعد پھر آگے سلسلۂ کلام جب آگے بڑھتا ہے تو آخر کی آئے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں بیان کی ہیں ایک ایک کفار کے لیے اور دو مومنوں کے لیے تو جو کفار کی مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لط علیہ السلام کی بیوی ان دونوں کے ان دونوں کو نبی وسلم نے ان دونوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ہم کو اہل کفر کے لیے بیان کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تابے تھیں ان کی تہتی میں تھی آ, تو آ, انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی بے وفائی کی تو اللہ یہ تو یہ دونوں ہمارے بندے ان کے کسی کام نہ آئے انہیں کچھ نہ, آ, انہیں بچا نہیں سکے اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں تو ایک قاعدہ ایک قانون یہاں پر یہ بیان ہوا کہ آ, اہل ایمان کی یہ صالحین کی اور صالحین میں جو سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ انبیاء ہے کسی کی بھی نسبت انبیاء کی بھی نسبت ہو تو وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکتی اگر خود آدمی کے اعمال جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو تو آ, یعنی جب نصبی رشتے یا بالکل جو آ, ازدواجی رشتے کام نہیں آئیں گے اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب تھیں سب سے چہی تھی بیٹی آپ کی اور جن لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی ان کو مخاطب کر کے نے فرمایا کہ محمد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام خود ہی کرو اور کیونکہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ جو فلم یغنی عانما جو یہاں پر استعمال ہوا اسی مادے سے نکلا ہوا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عغنی عان کی سیاح میں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا تو یہی بات جو نبی صلیم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہی قریش کو مخاطب کر کے کہی بنو عبد کے پورے خاندان کو مخاطب کر کے کہی تو یہ جو ہے یہ شریعت کی ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے اور پران کریم کے اندر بھی بہت جگہ بیان کی گئی ہے کہ نسبتیں قیامت کے دن اور آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والی ہیں اور انسان کے اعمال ہی اس کو اصل نجات دینے والے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کی ایک مطلب ایک عام سی بہت ساری غلط فہمی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہم نسبت ہماری شامل ہے ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ ہم جو ہے مطلب ایک طرح سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم یقینی طور پہ جہنم سے بچ جائیں گے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر اصل حقیقت اعمال کی ہے حتیٰ کہ اگر جو نسبت اگر کام بھی دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کے امت ہونے کی یا تو وہ بھی توحید کی شرط پہ دے گی اور خود انسان کے اپنے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پر دے گی نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ انسان جو ہے کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہے یا مسلم امت میں پیدا ہو گیا ہے تو صرف اتفاقاً مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جانا ہرگز بھی کسی کی نجات کا ذریعہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ انسان کا اپنا عمل ہے ایمان انسان کا اپنا عمل ہے اگر مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کو ایمان کی دولت مل گئی ہے تو لیکن ایمان اس کا اپنا عمل ہے اب وہ ایمان اس کے دل میں ہے واقعتا تو یقیناً اس کو فائدہ دے گا اور اگر اس ایمان اس کے دل میں نہیں ہے تو محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے قیامت کے دن اس کے اندر ایک اور پہلو ہے اس میں صورت کے شروع ہی سے شروع شروع شروع میں بھی اس کی چند مثالیں ہیں مثال کے طور پہ امہات المؤمنین کو ان کی چند غلطیوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لغزش پر آپ کو تنبی کی جا رہی ہے یا ہم اس کو لفظش نہ بھی کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی وہ چیز حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی دنیا کی کسی بھی شے کی محبت کے اندر اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دیں گے یہ چیز آپ صلّم سے ممکن ہی نہیں ہے اس کا صدور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں ہے لیکن آپ صلّم نے جو چیز کی تھی وہ ایک عام انسان کے نہیے سے تو وہ مباہ تھی حلال تھی لیکن آ, چونکہ آپ نبی تھے اس وجہ سے وہ ان کی تو یہاں پہ ایک چیز یہ بیان کی جائے مطلب یہ ہے کہ آ, کسی آ, اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ و بھی خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یا امہات المنین میں سے جو بھی ہیں ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر سرزنش کی جا رہی ہے تنبیہ کی جا رہی ہے ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اصل مقصود یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ان کا بھی معاملہ وہی ہے کہ جیسا کہ سورہ اعضاب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ لستنق عہدم من النسا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو دوسری عورتوں کی طرح نہیں تو جن کے رتبے ہیں سوا ان ان کو سوا مشکل ہے تو ان کی بھی اصلاح مقصود ہے اصلا لیکن یہ پہلو واضح ہو گیا کہ وہ جو ہیں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے صحابہ اکرام بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوہ لوت کے بارے میں کہا گیا آبدئین مینا عبادینہ اور یہ پہلو مطلب اس کے اندر کئی ایک جو ہے بلاغت کے پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہاں اس موقع پر ان کو عبد کہا گیا کیونکہ وہ خدائی طاقتیں نہیں رکھتے ان کے نیک ہو جانے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی غیر معمولی طاقتیں نہیں آ جاتی کہ جو ہے انسان ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگے یا جو ہے جو کہ شرک کی جڑ ہے جو شرک شرک کی جڑ ہے اور شرک کی جڑ اس آیت سے بھی کٹ رہی ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنے بالکل قریبی رشتے داروں کو نہیں بچا سکتے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو نہیں بچا سکتے اور نوح اور لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے اپنے علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو پھر آ, کوئی آج اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم فلاں ولی کے فلاں نیک کے فلاں بزرگ کا, کے دامن کو پکڑ کر مچل جائیں گے اور آخرت میں وہ ہم کو بچا لیں گے اس طرح کی اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ سراسر شرکی عقیدہ ہے جو کہ شرکیہ شفات کا جو عقیدہ جو کہ قرآن کریم نے کوفار مکہ کا بیان کیا کہ وبدون امدال اللّہ مالا فرمشر و حا شفاء عند اللہ کہ یہ ہم یہ لوگ کچھ ہستیوں کی عبادتیں کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں ان کو نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ان کی شفات کرنے والے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کٹ جائیں گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا لن تن فاقم اور حام ولا اولادكم کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں تمہارے ارحام, تمہارے ارحام تمہارے تمہارے رحم کے رشتے ارحام ولا اولادم نہ تمہاری اولاد کوئی کوئی کام نہیں دے گی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی یوم القیامت یقل نکم اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان کے درمیان آ, یعنی تفریق کر دے گا ان کو الگ کر دے گا اور ہر ایک وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پہ کوئی کسی کی آ, مدد اول تو کرنا نہیں چاہے گا اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکے گا تو یہ ایک حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی اور آ, عبدین کے لفظ سے یاد کرنے کے علاوہ اس میں کہا گیا ایک لفظ استعمال کیا کہ فلم فلم یوگنی آنماشیا وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکے اس سے جو ہے اس باطل لقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے جس میں یہ جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مختار ہے تو جو مختار کل ہو اس کے لیے جو ہے یہ لفظی نہیں استعمال ہو سکتا کہ وہ کسی کام نہیں آ سکے تو انبیاء مختار کل نہیں ہوتے انبیاء بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی شان میں غلو جو ہے اس سے روکا گیا ہے تو شریعت جو ہے ہر ایک کو اس کا صحیح مقام دینے پر ابھارتی ہے اور غلو سے روکتی ہے اور وہ پہلو یہاں پر بھی واضح ہو رہا ہے جہاں تک ابدین عبد کا لفظ ہے تو یہ جو ہے ایک شرف بھی ہے ایک شرف بھی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اس لقب سے یاد کرتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو اسرا کا واقعہ جو ایک شرف کا واقعہ ہے اس سیاق میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ اسرا بیابدی ہی اللہ تعالیٰ لے گیا اسراء پر اپنے بندے کو تو یہ بندگی جو ہے وہ انسان کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے ترین انسان کی جو کا جو اعلیٰ ترین مقام ہو سکتا ہے وہ مقام عبدیت ہے وہ کوئی الوحیت کا مقام نہیں ہے کوئی ماورائی یعنی ابدیت سے ماورہ کوئی مقام نہیں ہے انسان کا آ, آ, بنو آدم کا اگر کوئی اعلی ترین مقام ہے تو وہ آ, مقام ابدیت ہے اور اسی مقام ابدیت کو ترین آ, آ, م, یعنی نمونہ اسی مقام ابدیت کا اعلیٰ ترین نمونہ جو ہے وہ امبیا علیہم السلام کی ذات ہے اور امبیا علیہ علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لقب سے یاد کیا ہے اور دیگر انبیاء کو بھی اس لقب سے یاد کیا ہے تو یہ ایک شرف کا بھی ایک پہلو ہے اس کے اندر آ, اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے فقانتہ تو انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اس سلسلے میں مفسرین کا اجماع ہے امت کا اجماع ہے کہ اس سے خیانت زوجیہ مراد نہیں ہے خیانت زوجیہ مراد نہیں ہے آ, بلکہ آ, اور اس سلسلے میں آ, روایتیں بھی وارد ہیں حضرت امنباس رضی اللہ عنہ سے سراعت ہے اور دیگر صاحب ہے اور تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں خیانت زوجیہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ کیا خیانت ہے تو خیانت فدین ہے دین کے اندر انہوں نے خیانت کی اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ حضرت نوح حضرت لود علیہ السلام کے راز جو ہے وہ دشمنوں تک پہنچا دیتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لاتا تھا ایمان جو آپ کے گھر میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں قوم کو ان کی بیوی بتا دیتی تھی کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. اسی طریقے سے حضرت لود کی جو بیوی تھی وہ مہمانوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ اسی نے بتایا تھا قوم کے لوگوں کو کہ مہمان آئے گھر میں تو اس طریقے سے راز کو یہ بھی ایک اہم پہلو اس, اس سے نکلا اس آیت سے کہ جو میاں بیوی کے درمیان بھی جو مطلب رازوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اوپر جو صورت کی جو دوسری آیت ہے اس میں جس چیز پر تنبی کی گئی ہے ازواج متحرات کو ازواج متحرات میں سے باز کو وہ اصر نبی الآبا ازواج ہی حدیثہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے کوئی راز کی بات کہی تو انہوں نے اس کو کسی اور سے کہہ دیا حالانکہ انہوں نے ایک خود اعتمادی کی بنیاد پہ کہا تھا کہ مطلب اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر تنبی کی گئی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم میں جو اچھی بیویوں کی جو علامت بیان کی گئی اس کے اندر ایک اور ہے ایک ایک ایک صفت یہ بھی ہے حافظات للغیب کہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یہ بھی اس کا ایک تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے تو رازوں کی حفاظت کرنا یہ بھی جو ہے خاص طور پہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی رازوں کی حفاظت کرے اور راز کی حفاظت نہ کرنے پر یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خیانت کا لفظ ہے اور وہ دونوں کافر بھی تھیں کفر بھی ان کا جرم تھا تو جس کے نتیجے میں پھر وہ وہ حضرت نوع حضرت علیہ السلام ان کے کسی کام نہیں آ سکے اور ان کو نہیں بچا سکے اور قیامت کے دن وکیلت خلن نار امعات داخلین یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا گیا ماضی کے سزے سے استعمال کیا گیا قیلا اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ممات مم فقط کام قیامتوں جس کی جو جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور برزخی زندگی ہی سے عذاب اور سزا, سزا کی ابتدا ہو جاتی ہے لہٰذا حقیقت بھی ہے یہ ماضی کہ قلت خلنارہ ماد داخل ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ آ, یعنی جہنم کا ایک حصہ جو آ, قبر ہی میں کھول دیا جاتا ہے آ, یا برزخی زندگی ہی میں کھول دیا جاتا ہے اور آ, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے کہ ماضی کے سیگے سے ایسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے جس کے اندر تحقق ہو یعنی جو جو ہو کر رہنے والا ہے یقینی ہے بالکل قطعی بات ہے کہ یہ ہو کر رہنے والا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہہ کہ دیا جاتا ہے کہ ہو گیا وکیلت ان سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے تو اہل عرب اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ماضی کے سگز استعمال ہو رہا ہے حالانکہ وہ مستقبل کی بات ہے لیکن اتنی یقینی ہے اتنی قطعی ہے کہ اس کے لیے جو ہے گویا کہ وہ ہو چکا ہے گویا کہ وہ واقع ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک مثال بیان کی وطرب اللہ محمد صلی اللہ تو فرون کی بیوی کی مثال بیان کی جن جن کا نام آسیہ ہے جو حدیثوں میں آیا ہے صحیح حدیثوں میں یہ نام ہے متفق علیہ حدیثوں میں اور بہت ساری حدیثوں میں یہ نام آیا ہے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لے آئیں تھیں اور اس کے بعد جو ہے فرعون نے ان کے پر مطلب جب پتہ چل گیا فرعون کو تو اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور وہ اس میں ثابت قدم رہیں تو یہ مثال ہے اہل ایمان کے لیے کہ کیسے بھی حالات ہوں کتنے بھی مشکل حالات ہوں ایمان کے اوپر استقامت کس طریقے سے رکھیں تو حضرت نور علیہ السلام حضرت آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی تھیں تو یعنی اب محل میں رہتی تھیں اور سارے تعیش کے سامان مہیا تھے یعنی ایک مطلب وہ سچا ایمان ہی تھا جس نے ان کو اس چیز پر ابھارا کہ وہ اس سارے ایش آرام کو جو ہے لات مار کے اور وہ ان مشکلات کا سامنا کریں جس کا جن کو اس کا انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک جبار کی بیوی تھیں وہ کس طرح وہ کیا سلوک کر سکتا ہے ان کو اچھی طرح معلوم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ساری اس کے باوجود یعنی ساری ایش و آرام میں رہتی تھیں اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کیا اور جو ہے وہ سارے مشکلات اس راہ میں جو بھی آئیں اسے برداشت کیا تو استقامت کی جو ایک اعلیٰ مثال جو ہیں حضرت آسیہ ہیں اور اسی کے نتیجے میں نبی وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل لوگ ہوئے ہیں مگر عورتوں میں چند ہی کامل ہوئے ہیں جن کے اندر حضرت آسیہ ہیں حضرت مریم ہیں حضرت خدیجہ ہیں اور چوتھا نام میں بھول اور غالب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور بعض روایتوں میں اسی طریقے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کے اندر حضرت اے آسیہ اور حضرت فاطمہ وغیرہ کا ذکر ہے تو یہ مطلب اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے نتیجے میں دیا تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت مشکلات برداشت کی یعنی ہر طرح کے دباؤ کو برداشت کیا اور اس ثابت قدمی بھی ثابت قدم رہیں اور ان کے کچھ ان کی کچھ کرامتیں بھی ہیں جو تفسیری روایت کے اندر وارد ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعن کے حساب سے کی جس مثال کے طور پہ یہ آتا ہے کہ اسے حضرت آسیہ کو فرآن جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتا تھا تو دھوپ کے ذریعے سے عذاب دیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سایہ فراہم فرما دیا کرتا تھا اسی طریقے سے اس نے چاہا کہ پتھر سے ان کو ہلاک کر دے بھاری پتھر سے چٹان سے اس نے مطلب وارننگ دی کہ باز آ جائیں اور نہیں تو پتھر سے ہلاک کرنے کی اس نے دھمکی دی تو حضرت آسیہ نے دعا مانگی اور وہ بھی مطلب جنت میں ایک گھر بنانے کی دعا مانگی اسی اسی اسی دعا کے سلسلے میں یہ تفسیری روایت آتی ہیں کہ قالت رب بھی لی اینڈ دا کہ اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا تو آ, یعنی دنیا کے ایش و آرام کی کوئی قیمت نہیں ہے ایک آ, صاحب ایمان کے لیے اور دنیا گھر کی کی قیمت نہیں ہے ان کی جو نظروں میں جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے جنت کا گھر ہے آ, اور وہ اسی کی دعا مانگ رہی ہیں اور انہوں نے اس موقع پر وہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کے گرنے سے پہلے ہی مطلب اس تکلیف سے ان کو بچا لیا اس سے پہلے ان کی روح قبض کر لی اور ان کو آ, ان کا گھر بھی دکھا دیا گیا تھا دنیا ہی کے اندر یہ بھی ان کی کرامات کے اندر بیان کیا جاتا ہے من فراؤن و عامل وجنیقوم عالمین نے مجھے فرعون اور اس کے جو ہے عمل سے اس کی اس کے ظلم سے اور اس اس ظالم قوم سے نجات دلا دے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی اور ان کو آ, جو ہے آ, جنت کے اندر ایک گھر فرام فرما دیا اور اس کے بعد یہ دوسری مثال بھی اہل ایمان کے لیے ہے وہ مریم بنتے عمران کی ہے علیہ السلام کہ انہوں نے جو ہے اپنی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ مطلب بہت عابدہ زاہدہ تھیں دنیا سے کٹی ہوئی تھیں کیونکہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کے اندر حسوریہ عمران کے اندر بھی ان کا ذکر ہے اور وہ صاحب کرامت تھیں اس کا ذکر بھی سورہ عالم عمران ہی کے اندر ہے اور جس کو دیکھ کر حضرت ذکریہ نے پھر دعا مانگی تھی حضرت ذکریہ جو کہ خود ایک نبی ہیں وہ مریم کی کرامات کو دیکھ کر دعا مانگتے ہیں یاحیہ کی اور ان کو مریم کی کرامات دیکھ کر ان کو یہ مطلب دل میں امید جاگتی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی مجھے بیٹا مل سکتا ہے اور اس کے بعد وہ حضرت یاحیہ کی دعا مانگ مانگتے ہیں تو یہ مقام تھا حضرت مریم کا تو ان کی مثال دی گئی کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی جانب سے ایک روح پھونک دی اور یعنی یہ مقام ان کو جو حاصل ہوا تو اس کے مطلب یہ آزمائش بھی تھی بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہے کہ ایک پاک باز خاتون ایک پاک باز خاتون کو بغیر کسی مرد سے ملے بغیر شادی کے حمل ہو جانا تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے لیکن حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام اس میں بالکل ثابت قدم رہیں اور انہوں نے نہ کوئی جزا فضا کی نہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا کوئی شکوہ کیا اور جو جیسا کہ اللہ تعالی نے ان سے کہا ان کو بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ کام لینا ہے ان سے تو اس اللہ رب العالمین کے اس ارادے کے آگے انہوں نے کس طریقے سے سر تسلیم خم کر لیا اس کی بہت ہی زبردست مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے تو اس کے بعد پھر لوگ لوگوں نے ان کے بارے میں جو بھی باتیں بنائیں اس سے مریم, مریم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ان کے مقام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مطلب بلند تو کیا ہی اور جنت میں بھی ان کو نہایت ہی اعلیٰ مقام عطا کیا گیا سید نساء اہل الجنت جنت کی عورتوں کی سردار یہ جو چیز ہے یہ جو فخر ہے یہ کئی خواتین کے سلسلے میں آیا ہے حدیثوں کے اندر حضرت فاطمہ کے سلسلے میں آیا ہے حضرت مریم کے سلسلے میں آیا ہے اور بھی خوات... کچھ یہ یہ تین چار خواتین ہیں جن کے سلسلے میں یہ عظیم الشان لقب احادیث کے اندر آیا ہے سید السائی اہل جنا کا تو آ... یہ آ... ان کے بارے میں جو یہاں پہ وسف بیان کے وسط دقت بھی کلیمات اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی جلا اللہ رب العلم جو کچھ حکم دیا آ... اس کو انہوں نے آ... بے چوچا اسے تسلیم کر لیا وقت وختوبی وکانت بنقوانی تھیں اور وہ اتحاد شعار, شعار لوگوں میں سے تھیں خلوط کے مطلب یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والوں میں سے تھیں تو یہ تین مثالیں ہیں اب ایک تو مناسبت اس کی یہ ہے کہ جو ازواج متحرات ہیں ان کے سلسلے میں مطلب تنبی چھو کے چل رہی ہے تو ان کے سلسلے میں ایک بات کہی جا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی آپ کو کچھ فائدہ دینے والی آپ ہی آپ کے کام آنے والا ہے تو یہ بات ہے اس اس کی ایک مناسبت جو ہے حالانکہ یہ ایک مناسبت جو ہے کلی نوعیت کی ہے آ, ورنہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو کہا الفاظ جو کہے گئے ہیں وہ یہ کہیں گے ضرب اللہ مثلی لدین کفر یعنی کفار کی عبرت آموزی کے لیے کفار کی عبرت آموزی کے لیے یہ مثال ہے اور آ, اس کے علاوہ اس میں ایک پہلو جو ہے اور جو بہت اہم پہلو ہے چونکہ معاملہ احکامات عورتوں سے متعلق ہیں خواتین سے متعلق ہیں تو اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ عورت کی جو اخلاقی دینی اور روحانی جو شخصیت ہے وہ مستقل اور آزاد ہے یہ بہت اہم بات ہے یہاں پہ تین مثالیں بیان کی جو تین حالات کے کی دلیلیں ہیں یعنی ایک دو ایسی کافرہ عورتیں جو مومن بندوں کے نکاح میں تھیں اور ایک ایسی مومن خاتون جو کہ ایک کافر کے نکاح میں تھی اور ایک ایسی خاتون جو کسی کے نکاح میں نہیں تھی یعنی کسی بھی حالت میں عورت ہے تو وہ ایک اس کی ایک اس کا جو دین اس کا جو دینی تشخص ہے وہ اس کا مستقل ہے ایک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چاہے وہ خیال خیال کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر تابع ہے جیسا شوہر کا دین ہوگا ویسا عورت کا دین ہوگا اگر جو ہے یا اور بھی چیزوں کے جیسا شوہر کا عقیدہ ہوگا ویسا اور جیسا شوہر ہوگا ویسا جو ہے عورت ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے عورت مستقل طور پہ اللہ کی شریعت کی مکلف ہے اور اس سے قیامت کے دن تنہا سوال ہوگا اور ہر بالغ عاقل مرد عورت سے مستقل سوال ہوگا اور وہاں پر یہ دلیل یا یہ ایکسکیوز کام نہیں آئے گا کہ جو ہے میں کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میں جو ہے کافر کے نکاح میں تھی یا فلاں جو ہے اس فاسق کے نکاح میں تھی جو مجھے اطاعت نہیں کر یہ سارے ایکسکیوز وہاں پہ کام نہیں آئیں گے اس کی جو اللہ تعالی نے اس کو جو ارادہ دیا ہے وہ مستقل ہے اور اس کا جو دینی اور روحانی تشخص ہے وہ مستقل ہے لہٰذا اس کی نیکی اور بدی وہ سب مستقل ہے اور اس کے اندر وہ اس کو اپنی اپنی آکبت کی خود فکر کرنی ہے شوہر کی شوہر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے اور جہاں اگر اگر کوئی شوہر جو ہے عورت کو اللہ کی اطاعت کے خلاف یا اللہ کی معاشیت کے کا حکم دیتا ہے تو اس عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حکم کو سے انکار کر دے اور صاف کہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مان سکتی تو آ, یہاں پہ ایک آ, حیثیت یہ بیان کی گئی یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالی نے رکھا ہے اور دونوں آدم کے بیٹے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے النساء شقائق الرجان کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں ہی کی طرح ہیں مردوں ہی کے ہمپلہ ہیں اس معاملے میں انسان ہونے کی حیثیت سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ پہلو ہے کہ یعنی ان کا اخلاقی اور دینی جو شخصیت ہے وہ مستقل ہے وہ آزاد ہے اس کے بارے میں فرمایا فسجہ بلحم البحم ان نیلا ادو عام العام المنک من او کرن اُنسا بادم باپ یہاں پہ دونوں باتیں کہہ دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرے گا چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو یعنی مرد اور عورت دونوں کا اپنا عمل ان کے ساتھ ہیں ان کا ان کا اپنا اپنا عمل ہے اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے یعنی انسانی پہلو اس میں بھی فرما دیا بعض و کم باز تم, دو, تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو ایسا نہیں ہے کہ عورت مرد برتر ہے اور عورت کمتر ہے اسی طریقے سے صلّہ تعالیٰ نے فرمایا لِل رجاء نصیب و مکتصب ولی نسائی نصیب و یہ جو ہے, وہ دینی پہلو ہے یعنی اخلاقی اور دینی پہلو جو ہے وہ یعنی عورت کا مردوں کا عمل مردوں کے ساتھ ہے اور عورتوں کا عمل عورتوں کے ساتھ ہے بالکل سری لفظوں میں قرآن نے یہ حقیقت بیان کی ہے بار بار بیان کی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ مستقل ہیں اپنے عمل کے اندر قیامت کے دن ان کی جواب دہی مستقل ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوگی کہ مطلب پورے خاندان کو جواب دینا ہے بلکہ عورت کی ذمہ داری جو ہے اس کا جواب اسے دینا ہے اور مرد کی جو ذمہ داری اس کا جواب اسے دینا ہے تو ये इसके अंदर एक और ये एक पहलू है और जैसा कि मैंने उसमें अर्ज़ किया कि इसमें तीनों तीन सूरतें बयान कर दी गई वैसे तो पांच सूरतें बनती हैं अगली लिहाज से यानी मोमिन शोहर मोमिन बीवी काफिर शोहर काफिर बीवी तो ये जो है चूँकि फितरी है मोमिन शोहर है तो मोमिन बीवी है काफिर शोहर है तो काफिर बीवी है ये फितरी है आ, لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے اس کا الٹا معاملہ بھی ہے تب بھی جو ہے انسان جو ہے وہ تکلیف اور اس سے یعنی جو اللہ رب العالمین کی جو شریعت کی پابندی ہے اس سے اس کو استثنا حاصل نہیں ہوتا ہے اس کو اس سے استثنا حاصل نہیں ہوتا اس لیے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ چاہے وہ کافر کے ماتحت ہو مومن بیوی یا جو ہے اس کے برعکس ہو معاملہ یا اسی طریقے سے کسی کے بھی ماتحت نہ ہو اور مستقل ہو ان تینوں صورتوں میں عورت اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اپنے عامال کا وہ خود سامنا کرے گی اس کے اندر یہ بھی مطلب واضح کر دیا گیا ہے کہ مطلب اگر مطلب جیسا كہ میں نے عرض كیا تھا پہلی مثال کے ذمن میں کہ اگر کسی کا کسی سے کوئی واسطہ ہے کسی مومن کا کسی کسی کافر کا کسی مومن سے تو یہ واسطہ یہ جو اس کا تعلق ہے یہ اسے کچھ کام نہیں آنے والا ہے اور اسی طریقے سے اس کے برعکس کہ اگر مومنین کی کچھ رشتے داریاں ہیں کافروں سے تو وہ انہیں کچھ نہیں نقصان پہنچانے والی ہیں مثال کے طور پر اکرما جو ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں لیکن وہ ایمان لے آئے صحابی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور نہایت عظیم الشان مقام کے یہاں ملے ان کے باپ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ایب نہیں لگایا جا اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں اسی طریقے سے جو آخری وہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کا مطلب آدمی کا کوئی سہارا نہیں ہے مثال کے طور پہ حضرت مریم علیہ السلام ہے ان کا بظاہر دنیاوی لحاظ سے کوئی سہارا نہیں ہے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے جب وہ اپنے قوم کا سامنا کرتی ہیں تو بالکل تن تنہا کرتی ہیں تو اگر یہ ای اہل ایمان کا کوئی سہارا نہیں ہے تب بھی جو ہے یہ چیز ان کو نقصان نہیں پہنچانے والی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ان کا مددگار ہے اور اس آخری آیت کے اندر ایک پہلو اور ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اگر حضرت عائشہ رضی العہٰ پر جو الزام لگا تھا عف کا اگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر تسلی بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کے لیے کہ مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگا تھا اور یہودیوں نے ان کے اوپر بھی الزام لگائے تھے لیکن ان کو اس چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچانے والی ان کے مقام و مرتبے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے باقی جو مومن مرد کے تحت مومن بیوی اس کی مثالیں بے شمار ہیں حضرت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں حضرت سارہ حضرت وہ اس کی مثالیں ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی بے شمار مثالیں اور اسی طریقے سے کافر کی بیوی کافر جس کی قرآن کے اندر مثال موجود ہے وہ لہب کی بیوی ام جمیل ہے تو آہ آہ ہر ہر صورت میں ہر شکل میں عورت اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے اس کی حیثیت مستقل ہے البتہ یہاں ایک پہلو پر تنبی اور ضروری ہے اور وہ ہے آئلی نظام میں عورت کی حیثیت چنانچہ جہاں اس آیت میں ان آیات کے اندر اس جانب اشارہ ہے کہ عورت اپنی اخلاقی اور دینی اور روحانی شخصیت کے اندر مستقل ہے وہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کرتے ہوئے اس دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ آئلی زندگی کے اندر وہ مرد کی تابع ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے نوہ اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کی تو فرمایا کانتا تحت آبدینی میں بادینہ جو ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھیں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اس کی ماتحتی میں ہوتی ہے اور شوہر کو اس پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے یعنی ایک خاندان کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے عورت جو ہے وہ اپنی اپنے شوہر کی تابع ہوتی ہے چنانچہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا قوامون اور اسی, جب, اسی طرح جہاں اللہ تعالی نے یہ بات واضح فرمائی کہ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ولا ہنسل علیہ جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں اسی کے مثل ان کے حقوق بھی ہیں تو آگے فرما دیا ولی رجال علی ہند مردوں کو ان پر ایک درجۂ فضیلت دی گئی ہے یعنی یہ جو کہ یہی حقیقت جو جال اقوام علح کے اندر بیان کی گئی اور جو کہ یہاں پر بھی عبدین سے اشارہ جس کی جانب کیا گیا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی ماتحت ہوتی ہے یا اہلی نظام کے اندر مرد کو مرد کی حیثیت حاکمانہ ہوتی ہے اور عورت اس کے تابع ہوتی ہے جس کے شرح حدود ہیں اور جس کی ضوابط ہیں شرعی تو یہ ان آیات کا کی ایک مختصر سی تفسیر تھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی آغبت کی فکر کریں ان کی آخرت کی فکر کریں اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی جانب سے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں اس کو اپنی جانب سے پوری طور پر ادا کریں آمين وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين